اکرسابلواں سبق الم استاد یا مکتب ہی اے اسامہ نگران تمہیں اپنے میں طلب کر رہا ہے یعنی بلا رہا ہے اریدینی میں چاہتا ہوں اپنے ساتھ لے جاؤں ان دونوں اپنے کلاس فیلوز کو ہم جماعتوں کو زمیلی یا, زمیلی نگران نے نہیں طلب کیا مگر تمہیں اکشا انہ سیا یعنی مجھے خدشہ ہے کہ وہ بھول گیا ہوگا یعنی مجھے لگتا ہے کہ وہ مراکب جو ہیں مراکب صاحب نگران صاحب بھول گئے ہوں گے انی و یاہما مشترکون فی مسابقت سباہ میں اور وہ دونوں تیراکی کے مقابلے میں شریک تھے خود ہما ان دونوں کو بھی لے جاؤ تب ان دونوں کو بھی لے جاؤ اینا کتاب یا ابراہیم مدیر کی کتاب کہاں ہے اے ابراہیم آتےت میں نے وہ اس کو دے دی ہے واہین الطلاب طلبہ کی کاپیاں کہاں ہیں میں نے وہ کاپیاں بھی ان کو دے دی ہیں اور میرا رسالہ کہاں ہے آتےتو کہا میں نے وہ آپ کو دے دیا ہے متا آتے تم نے کب مجھے وہ رسالہ دیا آتے ام صحیح مکتبہ میں نے آپ کو وہ رسالہ دیا کل آپ کے آفس میں اخذہ وضا طا فضر جی آپ نے اس کو لے لیا تھا اور اس کو رکھ دیا تھا دراز میں نہ ہاں اب مجھے یاد آ مسمو کا یا, یا, یا, یا استاد کیا مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کیا مجھے استاد نہ پوچھ رہا ہوں اسمی اوقاشا تو میرا نام اکاشا ہے الطحق بالما دل میں آج ہی ٹیوٹ میں داخل ہوا ہوں الطحق معیلاب من بلدی اور میرے ساتھ تین طلبا داخل ہوئے ہیں میرے ملک سے فقد دروسن میں امید رکھتا ہوں گے تعاون کریں گے بہت سے اسباب چھوٹ گئے ہیں سا اسدا و ایا انشاء اللہ میں تمہاری بھی مدد کروں گا اور ان کی بھی انشاءاللہ شاء اللہ لنن سا مسادت کا بدن انشاءاللہ ہم ہرگز آپ کی ہمارے ساتھ مدد کبھی بھی نہیں بھولیں گے یعنی آپ جو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے ہماری جو ہیلپ کریں گے ان اسباق کو سمجھانے میں جو ہم سے رہ گئے ہیں تو ہم اس تعاون کو آپ کی اس ہیلپ کو مدد کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے ہر کس کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور آقا کر تو عید الغت اور ربیہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم عربی زبان اچھی طرح جانتے ہو من اللہ کا ایہا. تمہیں وہ کس نے سکھائی ہے علامہ نے مجھے وہ میرے باپ نے میرے والد نے سکھائی ہے اقراط یا حامد حامد آیات کو حامدن باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے, پھر وہ یعنی کرتا ہے آیت کی نابود و ایا کنستین اور اگلی آیت کی بھی وقاء اور ابو کا اللہ تابود ایا وبل والدینہ اور اس سے اگلی آیت یق رج رسول جاتی ہے سنائی دیتی ہے گھنٹی کی آواز, گھنٹی بدنے کی آواز یہ اساتذہ کی زیارت کا دن ہے ہمیں فلم ہاسٹل میں یعنی ہاسٹل میں اساتذہ کے وزٹ کا دن ہے نمتظہ و ائیا کا بادری ہم انتظار کریں گے مدیر کا پرنسپل کا اور آپ کا بھی اثر کی نماز کے بعد سنا انشاءاللہ انشاء اللہ ہم آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ یعنی آپ سے ملاقات کریں گے آپ یعنی کا یا آپ کے حاصل کا وزٹ کریں گے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا عجیب آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے مسم الطالب الجدید نئے طالب علم کا نام کیا ہے اسم الطالب الجید دیکھ لیجئے سبق میں ابراہیم یا جو بھی من علامہ الغط ربیہ اسے عربی زبان کس نے سکھائی ہے فی ای مصابقین یشترکو و اسامہ تو و ہو کون سے مقابلے میں اسامہ اور اس کے دونوں کلاس فیلو شریک ہو رہے ہیں تمرین رقم عفنان مشق نمبر دو اما متصل و اما منفصل ضمیر یا تو متصل ہوتی ہے اور یا منفسل فرضمیر المنفصل و تو ضمیر منفصل اس کو کہتے ہیں مایوب ابی فی نط جس سے ابتدا کی جائے بولتے وقت و یکا ابادا اللہ اور وہ اللہ کے بعد واقع ہو سکتی ہو نہ وہ ان مسلم میں مسلمان ہوں ما فاہی مدرسہ اللہ انتا نہیں سبق کو سمجھا مگر یعنی کوئی نہیں سبق سمجھا مگر تو تمہارے علاوہ کوئی سبق نہیں سمجھا ایا کا رہ تو تجھے ہی میں نے دیکھا ماں رہ تو اللہ ایا کا میں نے نہیں دیکھا مگر تجھے ہی وہ ضمیر المتصل اور ضمیر متصل مالا اب ہی بولتے وقت جس سے ابتدا نہ کی نہ کی جائے ولا یکا اباد اللہ اور وہ اللہ کے بعد واقع نہ ہو سکتی ہو کتا ولا فی جیسا کہ رعت میں تا پشتو ہے یا آخر میں آنے والی ہا ہے ذمائر الرفع المنفصلہ ذمائر رفع منفصلہ جسے ذمائر مرفوع منفصلہ بھی کہا جاتا ہے وہ کون کون سی ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما انتا ان تما ان تم انتی ان تما انتنا انا نہمتصلاء ثمائر مرفوا متصلاع طا الفا المتحرکۃ تو فائل کی وہ تا جو متحرک ہوتی ہے فی ذہابت جیسا کہ ظہبت میں ہے ظہاب تما میں ہے ظہاب میں, میں, میں, میں ہے اور ظہابۃ میں ہے الف السنعین تسنیا کا الف فی جیسا کہ رحابا دہابطا ذہابان تذہبان اظہبا میں ہے واؤ الجماعتی واؤ جمع کمافی جیسا کہ رحبو یابونا میں ہے نمبر چار یا المخاطبتی یا مخاطبہ ہے وہ یا جو حاضر کا پریزنٹ کا معنی دے رہی ہو کمافی تز حبینہ از جیسا کہ تذہبینہ میں جو یا ہے اس کو یا مخاطبہ کہیں گے اور از میں جو یا ہے اس کو بھی یا مخاطبہ یا خطاب یا یا حاضر کہا جائے گا نمبر پانچ نون النصوتی نون نصواں کمافی جیسا کہ ذہب نا یا ذہبنا ذہبنا میں ہے نمبر چھ نلی زبر نا کمافی ذہب جیسا کہ ذہب میں ہے ضمائر النصب المنفصلا ذمائر منصوبہ منفصلہ یہ ایاما ایاہم سے لے کر ای ایا یا ای تک ذمائر النصب المتصلہ ذمائر منصوبہ متصلہ انہیں کہا جاتا ہے یعنی وہ ضمیریں جو حالت نصب میں استعمال ہو رہی ہوں مفول ہونے کی وجہ سے جیسے سالہو سالہ وغیرہ سالہو کا معنی ہے اس نے اس سے پوچھا تو سالہ یہ فیل ہے اس نے کی جو ضمیر سالہ کے اندر موجود ہے وہ فائل ہے اور ہو ضمیر کو مفول یہاں کہا جائے گا اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس لیے اس ضمیر کو کہا جائے گا کہ یہ ضمیر زمیر منصوب متصل ہے جو ساتھ اچیچ ہو کے استعمال ہو رہی ہے سالہ سالہم سے لے کے سالانی سالانہ ضمیر النصب المتصل للمتکلم ضمیر النسب المتصل ضمیر النسب المتصل و ضمیر منصوب متصل متکلم کی الیا فقط صرف یا ہے امن نون و فیوطاب جہاں تک نون کا تعلق ہے فعیوطابحا تو اسے لایا جاتا ہے لکایتی ما قبل ہام القصری اس حرف کو جو اس سے پہلے ہو اسے بچانے کے لیے کسرے سے زیر سے و تسمہ نون اور اس کا نام رکھا جاتا ہے نون وکایا ضمائر الجر زمائر مجرورہ لاتعتی اللہ متصل عطن نہیں آتی ہیں نہیں استعمال ہوتی ہیں مگر متصل ہو کر کل کافی فی کتابی کی وا فی لہو جیسا کہ کاف ہے اور ہا ہے کتاب کی اور لہو میں یہ مداخلت ہونے کی وجہ سے کتاب کتابوں کی میں قابض کی ہے وہ مداخلت ہونے کی وجہ سے حالت میں ہے یعنی مجرور ہے اور لہو میں جو لامزب اللہ ہے وہ اصل میں لامز ال تھا یہ حالت جر میں ہے حرف جر کی وجہ سے وہ ذمائر مجرورہ جو ہیں وہ متصل ہو کر ہی استعمال ہوتی ہیں ذمائر مجرورہ منفصل ہو کر استعمال نہیں ہوتی اس تخرج زماعت اور وارد سے سبق میں وارد ہونے والی ضمیروں کو نکالیے وزقر نعو آکل واحد منہا اور ان میں سے ہر ایک کی نو کو ذکر کیجئے یا طلوب میں کاف زبر کا میں کا ذبر کا ضمیر ہے اور یہ ضمیر منسوخ متصل ہے فی مکتب ہی میں ہی ضمیر مجرور متصل ہے معی مزاح مداخلت ہے یا ضمیر مجرور متصل ہے ضمیر یا میں جو یا ہے وہ بھی مداخلت ہونے کی وجہ سے ضمیر مجرور متصل ہے اللہ عیا کا یہ یا کا یا یہاں مفول بن کر واقع ہو رہا ہے مفول منصوب ہوتا ہے ضمیر منصوب منفصل ہے انہ ہو میں وہ ضمیر منصوب متصل ہے انّا کی وجہ سے یہ یعنی حالت نصب میں ہے لیکن حالت نصب میں ہونے کے باوجود اس کے آخر میں زبر نہیں آئے کہ یہ مبنی ہے انی و ا انی میں جو یا ہے یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے اور ایاہما یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے انی و ا انی و ا و اِن اگر انا کے اوپر اس قاطر ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ ا یاہما ضمیر منصوب منفصل ہے خود ہما ہما ضمیر منصوب متصل ہے آ تئ تو یاہوم آ تو میں جو ہو وہ ضمیر منصوب متصل ہے اور ا یاہو جو ہے وہ ضمیر منصوب منفصل ہے آ تئی تو میں بھی آ تو ہم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے اور ای یاہ ضمیر منصوب منفصل ہے اسی طرح آگے چلتے جائیے مشق نمبر تین ہے یو اتابِ ضمیر نصب منفصلا ضمیر نصب کو منفصل لایا جاتا ہے کب اذا کانہ مفعم بھی جب وہ ضمیر مفعول بھی ہی بن کر استعمال ہو رہی ہو تقدم على ہی اور اپنے فیل سے پہلے آ رہی ہو نحبو جیسا کہ کا یہاں یہ ضمیر فعل سے پہلے آ رہی ہے اور مفعول بن کر واقع ہو رہی ہے اس لیے اس کو ضمیر منصوب منفصل لایا جائے گا کا نابود نہیں کہہ سکیں گے اییا کا نابودو کہنا ہوگا اد اسلح ناب کا جبکہ اصل میں یہ نابودو کا تھا نمبر دو ادا وقع مفول موافل علافا علی جب ضمیر منصوب منفصل اس وقت لائی جائے گی یعنی لانا ضروری ہے جب وہ مفول بن کر واقع ہو رہی ہو کسی ایسے مصدر کی جو آگے مضاف ہو اپنے فائل کی طرف جیسا کہ زیارت المدیر ایا ن الوما مدیر کی زیارت کرنا ہماری آج کے دن ضرب کا ایا یا اشد من ضرب یا کا تمہارا مجھے مارنا زیادہ سخت ہے میرے تمہیں مارنے سے یعنی تم نے جو مجھے مارا ہے وہ زیادہ سخت مار تھی یا مطلب زیادہ وہ شدید ہے میں نے جو تمہیں مارا تھا اس سے اس کی نسبت تمہاری مار زیادہ سخت تھی یا زیادہ سخت ہے یہ ہے کہ ضمیر منصوبہ منفصل لائی جائے گی پہلی صورت دوسری صورت اور یہ تیسری صورت ہے تیسری صورت میں کب اذا واقع آباد حرف لطفی جب وہ واقع ہو حرف اطف کے بعد نقب و روکا ہو میں نے آپ کو اور اس کو دیکھا انی و ایا کا نا جہانی یقین میں اور تم دونوں کامیاب ہیں ادا وقع آباد اللہ جب واقع ہو اللہ کے بعد تو اس وقت بھی خالی ہو یا کاف زبر کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہو اور ایا کا استعمال کرنا ضروری ہوگا ماس الط کا نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں سوال کیا مگر تجھ سے اللہ ایا کا کہنا ہوگا لانا ابدھ اللہ ہو نہیں کہہ سکتے بلکہ لانا ایا ہو کہنا ہوگا ہم نہیں عبادت کرتے ہیں مگر اس کی نمبر پانچ اذا وقع آبادہ ضمیر نصب متصلن جب وہ واقعہ ہو ضمیر منصوب متصل کے بعد نحب جیسا کہ این مجلت المدیر پرمسپل کا رسالہ کہاں ہے آتیتوہو ایہا میں نے اسے یعنی مدیر کو دے دیا ہے ایہا وہ رسالہ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے آتیتوہو ہا بلکہ آتیتوہو ایہا کہنا ہوگا اذا کان الزمیران من رتبت ان واحدت ان واجب الفصل کماف المثال السابقی جب دونوں زمیریں ایک ہی رتبہ سے ہوں تو ان کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ گزشتہ مثال میں ہے جاز الفسل اور جب وہ دونوں رتبہ میں مختلف ہوں تو ملا کر لکھنا پڑھنا اور الگ کر کے لکھنا پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے نہ وہ آئینہ کتابی جیسا کہ میری کتاب کہاں ہے آ تئی تو کا ہو اب ظاہر ہے آئی تو کا ہو, کاف زبر کاف کا رتبہ کیا ہے رتبہ سے مراد یہاں آپ کہہ لیجئے کہ پرسن ہے یعنی اگر دونوں ضمیریں مثال کے طور پہ فرسٹ پرسن سے تعلق رکھتی ہوں یعنی دونوں ضمیریں غائب کی ہوں پھر تو دونوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہے مثلا آ تئی ہو ہا نہیں کہہ سکتے آ تئی ہا میں ہو بھی غائب کی ضمیر ہے اور ہا بھی غائب کی ضمیر ہے یوں کہنا ہوگا آ تئی تو لیکن دونوں زمیریں الگ الگ, الگ رتبے کی ہوں آ, الگ الگ پرسن سے تعلق رکھتی ہوں یعنی مثلا ایک زمیر آ, حاضر کی ہو پریزنٹ کی اور دوسری زمیر ایبسنٹ کی ہو آ, غائب کی تو پھر دونوں کو ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی مثلا کہنا ہو میں نے تجھے اسے دے دیا ہے یعنی اس کتاب وغیرہ کو میں نے تمہیں دے دیا ہے وہ کتاب میں نے تمہیں دے دی ہے تو آتی تو کا ہو بھی کہہ سکتے ہیں آتی تو میں نے دے دی ہے کا تجھے ہو وہ یعنی اس وہ کتاب آتی میں نے تجھے اسے دے دیا ہے یہاں کاش زبر کا یہ کی کی ہے ہے اور دونوں کو ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی تو کا ہو بھی ٹھیک ہے اور تو کا بھی ٹھیک ہے الزمائر ثلاث رتبن ضمیروں کے تین رتبے ہیں ویا اور ہو رتبۃ وماعر ہو وا ہو واہ رتبت المخا کا بھی سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں و دمائے اور وہ زمیریں کون کون سی ہیں انتا انتما انتم انتی انتما انتن نہ رتبۃ المتکلم تھرڈ پرسن کے لیے انگلش زبان کے اعتبار سے انگلش کی گرامر میں فرسٹ پرسن کے لیے اور عربی زبان کی گرامر کے مطابق تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر کو رتبۃ المتکلم کہا جاتا ہے یعنی جو بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے پدمائے روحا اور اس کی ضمیریں انا اور نہنو ہیں من تخری زمائر النصب المنفصلہ وزقر سبب الطیا نے کلحا منفصلا سبق میں سے منصوبہ منفصلہ کو نکالیے اور ان میں سے ہر ایک کو منفصل لانے کا سبب بھی ذکر کیجئے مثلا ہاں ذمائر منصوبہ منفصلہ مثال کے طور پہ یہاں ہے زمائر منصوبہ منفصلہ میں اللہ ایہ کا یہ اللہ کے بعد آ رہی ہے ضمیر اس لیے اس کو ضمیر منصوب منفصل استعمال کیا گیا ہے اسی طرح آت تو ہو میں دونوں ضمیریں ایک ہی رتبہ کی تھیں آتئی تو ہو, ہو نہیں کہہ سکتے اس لیے اس کو ایاہو ضمیر منصوب منفسل لایا گیا ہے اسی طرح آتئی تو ہم ایاہ یہ دونوں ضمیریں ایک ہی رتبہ کی ہیں اس لیے دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے آتے تو ہم ہا نہیں کہہ سکتے آتئی تو ہم ای کہنا ہوگا اسی طرح ایا یا تس یہ ضمیر یاہاں مفول بن کر آ رہی ہے اور فیل سے فیل فائل سے پہلے آ رہی ہے بالکل اییا کا نابود کی طرح اس لیے اس کو منصوب منفصل لایا گیا اسی طرح اییا کا اس میں کا فیل سے پہلے آ رہا ہے اس لیے کا اسلو نہیں کہہ سکتے بلکہ منصوب منفصل لانا ہوگا ای یا ساتھ استعمال کر کے کاسلو نمبر چار مشق نمبر چار مما یاتی مفول بہی کو پہلے لائیے فیل پر فیل پر مقدم کیجیے یعنی فیل سے پہلے استعمال کیجیے ہر جملے میں مما اس میں سے جو نیچے آ رہا ہے نہ ابود کا, کا نعبدو کا, کا نستعینو نستغفرو کا اب کا نستغفرو نہیں کہیں گے بلکہ ای یا کا نس کہنا ہوگا ری تو ہو میں نے اسے دیکھا ہُو نہیں کہیں گے بلکہ او انا دیتنی یا استاد کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے اے استاد کہنا ہو یعنی یا کو پہلے لانا ہو تو کہیں گے ادا یا ہے ہا کو پہلے لانا ہو تو ہا تطلب نہیں کہا تتلب المدیرت سا الحم المدیر کہیں گے ا سال سا مشق نمبر پانچ تحمد المثال مثال پہ غور حول پھر تبدیل کیجئے الجمل العطیت آنے والے جملوں کو اللہ گرا اس کی طرز پر مستاملا الا استعمال کرتے ہوئے اللہ کو ری تو ما رو اللہ ہو نہ ہو ما نہ یا لانا ابود اللہ عیا ہو یوحبنی المدر یہاں کہیں گے ما یوہب ما یوحبنی المدر مجھ سے استاد محبت کرتا ہے یہ کہب المدر رسو اللہ یا ما يحب اللہ ہمیں مدیر نے بلایا ماد ما استاد نے انہیں سزا دی ما اللہ مشکل نمبر چھے فراغی خالی جگہ میں رکھیے فیم یا اس میں جو نیچے آ رہا ہے ضمیر من منفصلا ضمیر نصب کو ضمیر منصوب کو اس حال میں کہ وہ منفصل ہو استعمل نو المذکورہ بین القوسین جو نو ذکر کی گئی ہے ضمیر کی جو قسم ذکر کی گئی ہے دو بریکرز کے درمیان ان کو استعمال کیجئے جملوں میں طلب المدیر احمد و ای آیا مدیر نے احمد کو اور مجھے طلب کیا طلب المدیر احمد و یا ای آیا نہیں کہہ سکتے و ای آیا کہنا ہوگا سعاد المدرس و عبراہیما واقع نہیں کہہ سکتے استاد نے ابراہیم سے اور آپ سے مشکل سوالات پوچھے میں دونوں ممتاز تقدیر سے پاس ہوئے ہیں ممتاز یعنی فرس جویہ یا کے معنی میں اگے ضمیر المخاطبین استعمال کرنی ہے یعنی جمع مخاطب کی کہیں گے سعد المدرسین و ایاکم الى معدبت انشاءاللہ میں اساتذہ کو اور تمہیں دسترخان کی طرف بلاؤں گا یعنی کھانے کی دعوت دوں گا انشاءاللہ اعرف انکا اگے ضمیر غائب استعمال کرنی ہے اعرف انکا و ایاہ مجتہدان میں جانتا ہوں کہ تم اور وہ دونوں مہنتی ہیں حول الجملہ مشنبر ساتھ ہے حول الجملہ تلاتیہ تعالی غرار المثال مسام آنے والے جملے کو تبدیل کیجئے مثال کی طرز پر استعمال کرتے ہوئے مصدر کو نن تظر و المدیر ہم انتظار کرتے ہیں کہ مدیر ہماری زیارت کرے یعنی مدیر ہم سے ملاقات کے لیے پرنسپل ہمیں ملنے کے لیے یعنی یا ہمارا وزٹ کرنے کے لیے آئیں نن زیارت المدیر ایانا اس کو مصدر میں کنورٹ کر کے یوں استعمال کریں گے نن زیارت المدیر ایانا نورید ہم چاہتے ہیں کہ استاد اسے کلاس سے نکال دے اس کا کہیں گے نوریدو اخراج المدرسی اہو مین الفصلی او ہبو کا اکثر مماتو ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہنا ہو میری محبت تم سے زیادہ ہے اس سے جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو مصدر کی شکل میں کہنا ہو تو کہیں گے آٹھ ہے عجیب انل اسلطی اللہ آنے والے سوالات کا جواب دیجیے مثال کی طرز پر اینا کتاب المدیر پرنسپل کی کتاب کہاں ہے آ اتو ہو یاہو میں نے وہ کتاب اس کو یعنی پرنسپل کو دے دی ہے آتی تو ہو میں ہو کی دمیر کتاب کی طرف اور ا یاہو میں جو ہو کی دمیر ہے یا ای یاہو کی ضمیر ہے وہ مدیر کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور دونوں الفاظ چونکہ مدکّر ہیں اس لیے دونوں مدکر کی زمیریں استعمال ہوئیں آگے ائینہ مجلت المدر سے استاد کا رسالہ کہاں ہے یہاں مجلط المعنس ہے المدرس و مدکر ہے ایک زمیر استعمال ہوگی مونس کی دوسری مدکر کی چنانچہ کہیں, کہیں گے آ اتئی تو ہا ای یا ہو اینا قلم الاختی بہن کا قلم کہاں ہے یہاں پہلے تو مدکر کی ضمیر آئے گی پھر معانس کی چنانچہ کہیں گے آئینہ ای دفاتر طلبہ کی کاپیاں کہاں ہیں کہنا ہو میں نے وہ کاپیاں طلبہ کو دے دی ہیں دونوں ضمیریں مدکر کی ہیں جمع مذکر کی چنانچہ کہیں گے نا سوری دفاتر دفاتر, و دفاتر و یہ جمع مقصر غیر عاقل ہے اس لیے اس کے لیے تو ضمیر استعمال ہوگی معنس کی الطلاب کے لیے جمع کی جمع مدکر کی اور دفاتروں کے لیے واحد مس کی چنانچہ کہیں گے اینا دفاتر الخواتی بہنوں کی کاپیاں کہاں ہیں کہیں گے آ تئی تا ای یا نہ اینا حقیقت ہو امی میری والدہ کا بیگ کہاں ہے کہنا ہو میں نے وہ بیگ اسے یعنی امی کو دے دیا ہے تو کیا کہیں گے آئی تو دونوں الفاظ معنس ہیں حقیقت بھی اور امن ام بھی دونوں ضمیر معنس ہی کی استعمال ہوں گی آئی تو ہاحا ای ائینہ برقی یا حامد کے دونوں ٹیلی گرام کہاں ہیں کہنا ہو میں نے وہ دونوں اسے یعنی حامد کو دے دیے ہیں کہیں گے آما یا رساد المدر اساتذہ کے خطوط کہاں ہیں کہنا ہو میں نے وہ یعنی خطوط اساتذہ کو دے دیے ہیں رسائل کے لیے استعمال ہوگی زمیر جمع مقصر ہونے کی وجہ سے واحد منس کی اور المدرسینا کے لیے جمع مدکر کیمبر نوب انت العطیتی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے مثال کے پیٹرن پر من علامہ کا قیادت سیارتی تمہیں گاڑی کی ڈرائیونگ کس نے سکھائی ہے علامہ نی ہا اخی مجھے وہ یعنی ڈرائیونگ میرے بھائی نے سکھائی ہے اللّن ای یا عقی اللہ عیاہ یہ چونکہ دونوں ضمیریں جو ہیں یہاں نی اور ہا الگ الگ رتبے کی ہیں الگ الگ پرسن سے الگ رکھتی ہیں اس لیے ان دونوں اس ضمیر کو ضمیریں متصل بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفصل بنا کر بھی ہا عقی میں یہ ضمیر یہاں متصل لائی جا رہی ہے اور علامن یاہا میں منفصل کے طور پہ لایا جا رہا ہے اسی طرح باقی مثالوں میں بھی دیکھیے من آتا کا حادل تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی ہے کہنا ہو مجھے پوچھنا ہو مجھے یہ انگوٹھی میرے بھائی نے دی ہے تو ایک تو اس طرح سے کہہ سکیں گے کہ آتا, آتا نی ہی آ چونکہ مدکر ہے آتا نی اخی اور دوسرا کہیں گے کہ آتا نی آتا تو تینی حادل کتابہ تم مجھے یہ کتاب کب دو گے کہنا ہو مثال کے طور پہ میں تمہیں یہ کتاب کل دوں گا تو کہیں گے اور کا کا اوی کا او گدن متا تو مجھے اپنا گھر کب دکھائے گا کہنا ہو میں آپ کو اپنا گھر کل دکھاؤں گا تو کہیں گے اری کا ہو دوسرا طریقہ یوں بھی ہے اری کا تمرین زبان زبان زبان زبانی مشق یقولہ ایک طالب علم دوسرے سے کہے کا فلان کو آپ کی کتاب چاہیے لفظی ترجمہ فلان آپ کی کتاب چاہتا ہے دفتر کا آپ کی کاپی کلمہ کا آپ کا قلم افاو تو کیا میں اسے یعنی وہ کتاب کاپی یا قلم وغیرہ اسے دے دوں طالب علمسول اور وہ طالب علم جس سے سوال کیا جائے وہ جواب دے نہ جی ہاں آپ اس کو یعنی وہ کتاب دے دیجیے او لا لاتو تی یا یوں کہ یسما رنین الجرسی گھنٹی کی بیل سنائی دیتی ہے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے رنین المستر یرینو رنین یرینو کا مصدر ہے وہ علی وزن فعیل اور نین فعیل کے وزن پر ہے ہاتھ وزن فعیل آنے والے فیلوں کے مصدر لائیے پیش کیجیے فعیل کے وزن پر سافرا یا سفر اسے سفیر سیٹی مارنا سفیر سیٹی کی آواز کو کہتے ہیں شاخارا یا شخیر شخیر یہ بھی کسی چیز کی آواز کو کہتے ہیں کسی جانور کی آواز کو سہارا یا سہلو سہیل یہ گھوڑے کے ہنہنانے کو کہتے ہیں ہاتی جمع الدرج والخاتمی الدرج اور خاتم کی جمع کیا ہے لائیے الدرج کی جمع الادراج اور الخاتم کی جمع الاختمت مشکل نمبر تیرہ ہاتی المزارع والامر مندل افعاد الاتیتی آنے والے فیلوں سے فیل مزارع اور فیل امر لائیے تذکر یتذکر تذکر تضا یکضی اکضی بسمل یبسمل بسمل بسمل بسمل بسماللہ پڑھنا ساخر دعوانا للحمدللہ